حدیث پاک کا مفہوم ہے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدری چینل کے ناظرین خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں انشاءاللہ شاء آج کے سلسلے میں بھی حسب معمول کوشش یہ ہے کہ میکسیمم ملک سے باہر کے اسلامی بھائیوں کے خواب کو شامل کیا جائے کیونکہ یہ سلسلہ بالخصوص بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے نشر کیا جاتا ہے اس وقت کے اندر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرنے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے اس کے ذمن میں جو مدن پھول بتائے جائیں گے ان پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ اول تاخیر شامل رہیے جنہوں نے کالز کی ہیں اور ان کی کال کو اس سلسلے کا حصہ بنایا گیا تو انشاءاللہ عزوجل انہیں اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہوگی جنہوں نے ریکارڈ نہیں کروائی اپنے کال ان کے لیے بھی دیکھنا اللہ نے چاہا تو بے فائدہ نہ ہوگا کہ خوابوں کی تعبیر کے ذمن میں کوئی حکم شرعی ہو یا کوئی اور مدنی پھول آپ کے بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش رہتی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شریک رہنے کی توفیق ادا فرمائے بعض لوگ فقط دلچسپی کے لیے فقط اپنی حج نفس کے لیے ذہنی تراوٹ کے لیے اس طرح کے سلسلوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اگر کوئی اچھی نیت نہ ہوگی تو فقط کراوٹ ہی ملے گی ثواب سے محروم ہو جائیں گے اگر اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو علم دین بھی حاصل ہوگا اور اگر آپ کو کوئی دلچسپ معلومات آپ کے کے ہیں تو یقیناً وہ بھی آپ کے ضرور گزار ہو ہی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں اچھی نیت کرنے کی حسب حال توفی عطا فرمائے مدن انعامات میں سے پہلا انعام بھی امیر اللہ سنت دامد العالیہ نے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں ہمارے کالر نے اپنا کیا خواب بیان کیا ہے ان اس کی تعبیر بیان کی جائے گی حدیب صلی اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالیٰ میرا نام خالد حسین ہے میں سعودی عرب میں ہوں میں نے یہ خواب پوچھنا تھا کہ رمضان میں گیا تھا مکہ مکرمہ تھا زہر کی نماز کے بعد مجھے کہا ہے کہ جو کعبہ شریف کا برنالہ جہاں سے بارش کا پانی نیچے اترتا تھا وہاں پہ میں گھس چکا ہوں تو ان کے بارے میں کچھ بتا دیں دو میں سبحان اللہ خالد بھائی آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا اللہ تعالی آپ کے لیے مبارک فرمائے آپ کے خواب کی تعبیر حج بیت اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی حاضری اور خیر و بھلائی کے ملنے سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجیے اور عملی طور پر بھی کوشش کیجیے ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے کہ اسے مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے اور اس شاخ کی تو گویا کہ زندگی کا ماہ حصل یہی ہوتا ہے اے کاش ایک بار ہی سہی مجھے اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی با ادب حاضری نصیب ہو جائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ دعا بھی کیجیے عملی طور پر کوشش بھی کیجیے آپ نے جو خواب دیکھا انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے حق میں ضرور مبارک ہوگا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ ہاں میں محمد بول رہا ہوں انڈیا سے میرے خواب کی تعبیر ہے میں گھر پہ چویا تھا آپ نے یہ معلوم ہوا کہ چور آ رہے ہیں چور آ رہے ہیں ملک وہ میں ادار سے دیکھتا ہوں چور آتے ہیں مل کے چاہیے چور گیا پھر بعد میں دیکھا کہ چور آیا پھر آگ کھل گئی ان سے ہمارے نور محمد بھائی نے کال کی آپ نے جو خواب بیان کیا اس کی تعبیر کچھ آزمائش کی ہے آپ کے اہل خانہ میں سے آپ کی فیملی میں سے آپ کے گھر والوں میں سے کوئی شدید بیماری میں مبتلا ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصائب و اعلام اور بیماری سے حفاظت کے لیے دعا کیجئے بکثرت دعا کیجئے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کے تحت تعویذات اطاریہ کا اگر کہیں بستہ لگتا ہے معلومات کر لیجئے تو وہاں سے تعویزات حاصل کر لیجئے اگر آپ کے علاقے میں تعویزات کی سہولت نہیں تو ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ڈبلو اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ تاویزات اور وظائف وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں تمام سروسز ہماری فری آف کاسٹ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے اور کچھ اس کے راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیجئے. کہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ بندے کو مصائب و عالم سے محفوظ رکھتے ہیں بہت ہی اس کے بے شمار فوائد ہیں صدقہ کرنے کے اور اس میں سے ایک بڑا فائدہ جو ہمیں روایتوں میں اور کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ مصائب و عالام سے بندے کی حفاظت رہتی ہے تو آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم میں آفتاب انڈین سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں میں کبھی کبھی خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ہاتھی دوڑا رہا ہے اور میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ ہاتھی مجھے پکڑ لیتا ہے تو فوراً ہی میری نیچ کھل جاتی ہے آفتاب بھائی آپ کے خواب کی تعبیر مصائب اور آزمائشوں کے آنے سے ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصائب و عالام سے حفاظت کے لیے آپ بھی دعا کیجیے یا لاز وجل مجھے دنیاوی اور اقروی ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ فرما بالخصوص یہ دعا ربنا نا آتی نا فک دنیا حسا تفلآتی خسانہ وکینہ بنار یہ دعا اس کی کثرت کیجیے ہر نماز کے بعد اس دعا کو دیگر دعاؤں کے ساتھ ضرور شامل رکھیے اور کچھ صدقہ اور خیرات بھی کیجیے انشاءاللہ عزوجل مصائب و عالام سے آپ کی حفاظت رہے گی البتہ اگر کوئی مصیبت آ پڑے کوئی آزمائش آ پڑے تو چونکہ من جانب اللہ ہوتی ہے بندے پر جو بھی حالت عود کرتی ہے لوٹ کر آتی ہے وارد ہوتی ہے تو وہ اللہ مبارک و تعالی کی جانب سے ہوتی ہے اور اگر مصیبت میں بندہ مبتلا ہو ہی جائے مقدر میں اگر مصیبت یا تکلیف لکھی ہے تو پھر ایک مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس پر صبر کرے واہ ما اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صابرین کے لیے قلب و روز قیامت بہت بڑے خصوصی ادر و ثواب کا ہمیں حکم ملتا ہے تو ان شاء اللہ وجل مصائب و, و عالام پر صبر کریں گے تو ضرور ثواب کمائیں گے تو جو ہمارے اسلام میں نے خواب بیان کیا ان سے پہلے کالر کے حوالے سے بھی یہ میں نے عرض کیا تھا مدنی چینل کے دیگر ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ ہمارا یہ ذہن ہر وقت بنا رہنا چاہیے مصائب و عالام کے حوالے سے دیکھیے تکلیف آتی ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو تکلیف سے مبرہ ہو کبھی بیماری کی شکل میں کبھی بندہ مقروض ہو جاتا ہے کبھی مالی تنگدستی ہو جاتی ہے کبھی کوئی ذہنی کوفت میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے کسی بھی طرح سے بندہ آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے ہر وقت ہمارا یہ مدنی ذہن بنا رہے گا کہ اگر میں اچھی حالت میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے اللہ کا شکر ہے مصیبت آ جائے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر میں راضی رہوں گا اب یہ جب تک ہماری سوچ پہلے سے نہیں ہوگی تو مصیبت پر صبر کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئی دکھ آئی تکلیف آئی پریشانی آئی تو بندہ بے صبری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بے صبری پر قابو پانے کے لیے ہمیں پہلے سے ذہن بنانا پڑے گا ایسی روایتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ جس میں بیماری کے مصیبت کے آزمائش کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت دامد برکات العالیہ کے سنتوں بھرے بیانات ایک نہیں متعدد بیانات اس موضوع پر آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گے ان بیانات کو سنیے انشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی کے اس نیک بندے کی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں انہیں سن کر ضرور ہم اپنا ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ سواجل مصائب و عالم پر صبر کرنے کا ذہن ہوگا تو مصیبت پھر اس پر صبر کرنا اور اس کو سہنا آسان ہو جائے گا کہ مصیبت حقیقت مومن کے لیے مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اسے ضرور عطا فرمائے گا اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں سلو الحبیب سلو اللہ حمد حضرت میرا نام شہباز احمد مغل <سؤال> اختاری ہے میں اس وقت آپ میں ہوں حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میں کام کرتا ہوں مجھے اس کمپنی سے معلوم کیا آپ جائیں اس کمپنی میں مجھے ارباب نظر آتا ہے جو اس کمپنی کا مالک تھا دیکھے وہ بہت اچھا آدمی ہے تو وہ میں اس کے روم میں جاتا ہوں تو مجھے ہے بڑھ رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ لیکن میں اس کو کہتا ہوں دروازے کے پاس میں اتنا بولتا ہوں ارباب اس طرح بات ہے کہ مجھے وہ بھی دے رہے پھر پیار سے سنتا تو اس کے بعد مجھے علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شہباز بھائی آپ نے ابو ذیبی سے کال کی تو لگتا ہے کہ آپ کا تعلق پاکو ہند سے ہے اور پاکو ہند سے ان ممالک میں جانے والے لوگ جو کام وغیرہ کرتے ہیں عموما ان کا طریقہ کار یہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کفیل کے ذریعے جو ہے وہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں کام کرتے ہیں جو بھی وہاں کے اصول و ضوابط وغیرہ ہیں اور اس طرح کا خدشہ جو آپ نے بیان کیا یہ عموماً وہاں پر کام کرنے والوں کو لگا رہتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ درپیش ہو یا معاملہ درپیش نہ ہو لیکن آپ کے ذہن میں ایسے خدشات ہوں تو بعض اوقات انسان کے احوال کے مطابق اس کو خواب نظر آتا ہے اور اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں عمومی طور پر نظر آنے والے ان کی تعبیر نہیں ہوتی تو چونکہ بندہ اس کے بارے میں سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے ان حالات سے دو چار ہوتا ہے تو وہی چیز خواب کے اندر نظر بھی آ جاتی ہے اور جو آپ نے بیان کیا اپنے خواب میں دیکھا حقیقت میں بھی اس طرح کے معاملات درپیش ہوتے رہتے ہیں تو آپ کے خواب کی کوئی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی البتہ آپ کے دیگر جو معاملات ہیں آپ اس پر غور کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ ان دنوں آپ کسی اس طرح کے معاملے میں مبتلا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکات میں سیاز احمد اختاری بات کر رہا ہوں دبئی سے میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات کو مجھے جن نظر آتے ہیں اور میں ان سے لڑتا ہوں اور بعد میں وہ مجھ سے مر جاتا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں کیا ہے میرا خواب فیاض بھائی دبئی سے آپ نے اپنا خواب بیان کیا آپ کے خواب کی تعبیر اچھی ہے اس کی تعبیر مکار دشمن پر غلبہ پانے سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ کا جو بھی دشمن ہے انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ اس پر غلبہ پائیں گے آپ کا دشمن مغلوب ہوگا تو اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کیجیے اس طرح کا اچھا خواب جو ہے مومن کے لیے ایک نعمت اور انعام ہوا کرتا ہے اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم میں ہند سے بات کر رہا ہوں میرا نام محمد ایوب قادری ہے میری بڑی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا لیکن وہ بغیر, دا, بغیر داڑی کے دیکھے میں اس کی تعبیر چاہتا ہوں اس خواب کی تعبیر دین میں نقص سے ہے کمی سے ہے دینی معاملات کے اندر نقصان سے ہے اپنی ہمشیرہ کو نیکی کی دعوت دیجیے انفرادی کوشش کیجیے انہیں سمجھائیے کہ اپنے وہ دن بھر کے شب و روز کے معاملات پر غور کریں کہیں نہ کہیں اپنے دینی معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کیے جانے والے فرض جو عائد ہیں واجبات ہیں ان میں کہیں پر ضرور کوتاہی محسوس کریں گی تو جب اپنے معاملات پر غور کریں گی اور کوتاہی سامنے آ جائے گی تو پھر یہ ذہن بنائیں کہ اس کوتاہی کو مجھے دور کرنا ہے اچھے ماحول سے وابستہ رہنے کی انہیں ترغیب دیں دعوت اسلامی کا مدنی کام جس طرح اسلامی بھائیوں میں ہے اسی طرح سے اسلامی بہنوں میں بھی ہے پردے کی رعایت کے ساتھ جو بھی پردے کے احکامات شرقی ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی بہنوں کے بھی مدنی کاموں کا سلسلہ ہے آپ اپنے علاقے میں معلومات کیجیے جہاں پر اسلامی بہنوں کا افتہوار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر اپنی ہمشیرہ کو آپ بھیجیے اسی طرح جو دیگر مدنی کام اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ان میں ان کو شریک کیجیے مدر انعامات اسلامی بہنوں کے لیے جو مرتب کیے گئے ہیں تریسٹھ کی تعداد میں وہ مدنی انعامات کا رسالہ آپ حاصل کر کے اپنی ہمشیرہ کو دیجیے اور اس کا طریقہ کار آپ اپنے علاقے کے کسی بھی مبلک سے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ وجل جب مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گی اچھے اجتماع میں آنا جانا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نیک بننے اور گناہوں سے اور دین میں اپنے نقصان اور کمی سے بچنے کا ذہن ملے گا نہ صرف ذہن ملے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا جذبہ بھی ملے گا دامت برکاتہم العالیہ کی بالخصوص جو اسلامی بہنوں کے لیے لکھے گئے رسائل اور کتب ہیں ان میں سے ایک بہت ہی مفید اور انتہائی ضروری کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مکتبت المدینہ تک رسائی ممکن نہیں اویلیبل نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں وہ اپنی ہمشیرہ کو دیجئے انشاءاللہ شاء اس کے پڑھنے سے بھی ان کو بہت سارے دینی احکامات اور وہ امور کے جن کا عورت کو پابند ہونا انتہائی ضروری ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ معلومات حاصل ہوں گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی بڑی ہمشیرہ کی خیر کرتے ہوئے انہیں جو میں نے معروضات آپ کو پیش کی ضرور پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ہماری تمام اسلامی بہنوں کو حیا کا پردہ نسیح فرمائے اور دین و دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے نقصان سے ہم سب کو محفوظ رکھے اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم جی پر میرا نام اکرام الکا میں بہرین سے بول ہو رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میں نے پرسوں رات بروز اتوار دیکھا کہ رات کو تقریباً تین کا ٹائم ہے ایک دربار شریف میں نے دیکھا وہاں کافی بزرگ داڑی والے آدمی تھے جو اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور میں بھی وہاں چلا گیا اس کی تبیر مجھے بتا دیں پلیز اللہ اکرام الحقبئی آپ نے بہرین سے کال کی جزاک اللہ خیرہ جو آپ نے خواب دیکھا وہ بھی نہایت مبارک ہے بزرگوں کے مزار کی زیارت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھنا یہ خیر اور بھلائی کی علامت ہوا کرتا ہے انشاء اللہ وجل آپ کو دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں خیر اور بھلائی نصیب ہوگی اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو یہ اچھے خواب کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی اور عملی طور پر بھی آپ اس کی نعمتوں کے شکر کی کوشش کیجئے ان اللہ ز دینوں دنیا کی بلائیں آپ کے ہاتھ آئیں گی اور اس خوشی میں مدنی قافلے میں بھی سفر اختیار کیجئے بحرین میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں پر آپ شرکت کیجئے جمعرات کو وہاں پر ان اللہ وجل آپ کو مل جائے گا معلومات کریں گے تو اس اجتماع میں بھی شرکت کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور دینی دنیا ہر طرح کے نقصانات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی السلام علیکم میرا نام محمد فاروق ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جی تو جی میرا خواب یہ ہے کہ میرے اپنے بیٹوں کے لیے نا لائف انشورنس کے لیے میں نے فائنل کیا تھا تو اسی رات کو مجھ کو خواب آیا ہے کہ میرے دو با... بیٹے کے بازو میں فائر لگے لگے ہوئے ہوئے ہیں ہیں اور اور اور دو میں میں اس کے با... خون ہے رو رہا ہوں فاروق بھائی ارب شریف سے آپ نے کال کی تو آپ کے خواب کا تعلق ایک شرعی مسئلے سے ہے آپ نے خواب میں بھی نقصان کی صورت دیکھی اور آپ نے کہا کہ اسی دن آپ نے اپنے بیٹوں کا انشورنس کروایا تھا تو یاد رہے کہ انشورنس جو ہے وہ لائف انشورنس آپ نے کروایا اس کو علماء کرام ناجائز قرار دیتے ہیں تفصیلی فتویٰ اور حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے آپ دارالافتا اہل سنت کے ایڈریس پر مکتوب بھی لکھ سکتے ہیں میل بھی کر سکتے ہیں میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے دارالافتا دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ آپ اس ایڈریس پر جو ہے وہ اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں نیٹ پر بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا جو دولف کے حوالے سے ہماری ویب سائٹ پر سروس ہے وہاں پر لائبریری آپ بیمہ یا انشورنس لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو اس سے متعلق آپ کو حکم شرعی تفصیلی دلائل کے ساتھ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کے جزیات کے ساتھ مل جائے گا تو یہ پالیسی جو ہے وہ حاصل کرنا درست نہیں ناجائز ہے فورن اسے اجتناب کیجیے اس کو آپ اسے اوائڈ کیجئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صدقہ کرنا خیرات کرنا اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ دینی اور دنیاوی ہر طرح کے نقصان سے حفاظت کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے ظاہر ہے کہ جو انشورنس کرواتے ہیں بیمہ کرواتے ہیں اس میں یہی زہن ہوتا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوا موت واقع ہو گئی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی چوری ہو گئی کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو ہمیں نفع مل جائے گا اور جو ہونے والا نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے یہ پیشگی ایک اقدام کیا جاتا ہے مختلف طریقوں پر مختلف علاقوں میں مختلف پالیسیز ہوتی ہیں تو جب ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی تو ہم یہ نہیں کریں گے البتہ اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے الحمد ہمیں شریعت متحرہ نے رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق عمل کریں وظائف اس طرح کے ملتے ہیں مثال کے طور پر کسی شے کی حفاظت آپ چاہتے ہیں تو دس مرتبہ یاد جلیلو پڑھ کے اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ عزوجل وہ شہ چوری ہونے سے گم ہونے سے محفوظ رہے گی اسی طرح اپنی حفاظت کے لیے بھی وظائف ہیں تاویزات حاصل کر سکتے ہیں پھر بے شمار روایات کے اندر بسرت روایات کے اندر ہمیں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے صدقہ کرنے خیرات کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور جہاں اس کے دیگر فوائد بیان کیے گئے وہیں ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ صدقہ مصاحب و عالام سے بندے کی حفاظت کرتا ہے تو جو جائز طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں وقتہ نماز کی پابندی کریں ہر نماز کے بعد دعا کریں یا اللہ عز و جل میرے جان و مال کی حفاظت فرما اور اگر آپ امیر سنت سے مرید ہیں بیت ہیں تو شجرائے اتاریہ کے اندر بھی اس طرح کے اوراد و وظائف ہیں اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے گھر کی مال و کی حفاظت کے لیے تو یہ جو جائز طریقے وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے ناجائز کے ذریعے سے بظاہر حاصل ہونے والا نفع اگر حاصل ہو بھی جائے تو وہ در حقیقت نفع نہیں بلکہ نقصان ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کے کام ہی میں نفع پاتا ہے تو ان شاء اللہ حکم شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی آپ کے گھر والوں کی ضرور حفاظت رہے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم میں گوریگا ہند سے بات کر رہا ہوں تو بمبئی سے تو میرا خواب تھا یہ کہ میں مکے شریف میں پہنچا ہوں اور ادھر میرے امی جان کا انتقال ہو گیا تو اس کا خواب کی تعبیر بتا دو مدینہ ہند سے بمبئی سے کال تھی آپ کے کال میں ایک وضاحت ضروری درکار ہے کہ آپ کے والدہ حقیقت میں حیات ہیں یا نہیں آپ دوبارہ کال کر کے یہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کیا جا سکے گا خواب میں تو آپ نے بیان کیا کہ اپنی والدہ کو انتقال کرتے ہوئے دیکھا حقیقت میں وہ حیات ہیں یا نہیں یہ بھی آپ بیان کر دیجئے تاکہ اس وضاحت کے ساتھ پھر جو ہے وہ خواب کی تعبیر کو بیان کیا جا سکے اگلی کال کی طرف میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں شاہد میں نے خواب دیکھا کہ میں آسمان پہ ن دو کبوتروں سفید جانور اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں برائے مہربانی اس کی تبیر بتا شاہد بھائی آپ کے حوالے سے بھی کچھ وضاحتیں درکار ہیں اب نوٹ کر لیجئے آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں اگر ہیں تو اولاد کی نعمت سے نوازے گئے یا اب تک محروم ہیں یہ بھی بیان کرنا ہوگا آپ کو اور آپ کی مصروفیات کیا ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں کیا آپ کا پیشہ کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا ان وضاحتوں کے بعد آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جا سکے گی کیونکہ کبوتر کے حوالے سے مختلف تعبیرات ہیں اور جو وضاحتیں آپ کو میں نے عرض کی اس کے مختلف ہونے سے اس کی تعبیر بھی مختلف ہو جائے گی مدنی چینل کے ناظرین یہ جو دو کالز ابھی جو گزری ان کی تعبیر بیان نہیں کی گئی اور دونوں کو کچھ نہ کچھ وضاحت بیان کرنے کا عرض کیا گیا ہے تو دراصل تعبیر کے حوالے سے جو خواب دیکھنے والا ہے اس کے حالات کا زیادہ سے زیادہ معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے ایک یہاں پر تبدیلی کے حوالے سے آپ کو عرض کرتا چلو مدری چینل کے تمام ناظرین اس بات کو نوٹ کر لیجیے کہ ابھی پچھلے چند مہینوں سے مدری چینل پر جب آپ کال کر رہے ہیں تو ایک آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے آپ کے کال کو ریکارڈ کیا جاتا ہے سامنے سے آواز آپ جو سنتے ہیں کہ فلاں سلسلے کے لیے جو آپ سوال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو ملائیں پھر اس مینیو میں جا کے آپ جو اپنا روحانی علاج کے لیے کال ریکارڈ کروائیں مکالمے کے لیے مذاکرے کے لیے تو وہ ایک سسٹم ہے تو اسی کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی اپنے خواب ریکارڈ کروا رہے تھے لیکن آئندہ سے آپ اس سسٹم کے ذریعے کال ریکارڈ نہیں کروا سکیں گے بلکہ ڈائریکٹ آپ کو ایک نمبر پیش کیا جا رہا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے یہ نمبر ہے 3 فور نائن فور ٹو سکس ٹو فور پاکستان سے کال کرنے والے ابتدا میں زیرو ٹو ون کا اضافہ کر لیں اور بیرونے ملک سے کال کرنے والے اسلامی بھائی ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو کوڈ کا اضافہ کر کے تھری فور نائن فور ٹو سکس ٹو فور یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے اس نمبر پر ابھی سلسلے کے بعد تریسٹھ منٹ تک آپ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اپنا خواب جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکیں گے اور وقتاً فوقتاً مختلف اوقات کے اندر پٹی بھی چلا کر آپ کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کالز کو ریکارڈ کیا جائے گا اور اس تبدیلی کی وجہ بھی یہی ہے تو چونکہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے اب اس میں ہر کالر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کیا بات منشن کرنی ہے کیا کیا مجھے جو ہے وہ بیان کرنا ہے تو اب بیان مکمل نہیں ہوتا تو پھر وہ تعبیر بیان نہیں کی جاتی تو اس سسٹم کے ذریعے جب آپ کال کریں گے تو چونکہ وہاں پر اٹینڈنٹ ہوں گے تو وہ اگر آپ نے وضاحت نہ کی تو آپ سے وضاحت پوچھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اس سے امید ہے کہ آپ کے خواب درست طور پر ہمارے پاس ریکارڈ ہو جائیں گے اور ان کی درست تعبیر بیان کرنا بھی ممکن ہو سکے گا تو آئندہ جو ابھی نمبر بیان کیا گیا اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنا خواب جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیں گے تو جن اسلام بھائیوں کو ابھی وضاحت کے لیے کہا گیا وہ چاہیں تو دوبارہ ریکارڈ کروا دیں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آئندہ سلسلے میں آپ کی کال کو ہم شامل کر لیں گے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب سلو اللہ السلام علی علیکم میں مستر سے بات کر رہا ہوں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں نا پانی میں گر رہا ہوں اور پانی کبھی صاف ہوتا ہے اور کبھی میلہ سا ہوتا ہے مجھے خواب کی چاہیے مسقت سے جن میں نے کال کی تو آپ کے خواب کی تعبیر آئندہ ملے جلے حالات سے سامنا ہونے سے ہے کوئی حالات کے اندر بہت بڑی تبدیلی متوقع نہیں البتہ آپ کو جس کو عام زبان میں اپس ڈاؤن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کچھ نشے و فراز آئیں گے اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیے حالات کی تبدیلی اور ملے جلے اچھے برے حالات سے تعبیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت اور خیر کے لیے دو آ کیجیے کچھ صدقہ اور خیرات بھی کیجیے تو انشاءاللہ شاء برے حالات سے حفاظت رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے خیر و آفیت حاصل ہوگی اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں سلو علی حبیب صلو اللہ شبیب سلو محمد میرا نام زاہد ہے میں بمبئی بول رہا ہوں میرا امی کو خواب آیا تھا کہ ایک بہت بڑی خرچی ہے جو اس کے نیچے ایک بزرگ رحمت اللہ کھڑے ہے اور وہ بول رہے کہ آواز آ رہے کاغذ سے آواز آ رہی ہے صلی اللہ تعالی السلم ہے اور جو مجنی چادر ہے چاکلیٹی والی وہ بھی دکھائی دے رہی ہے بول رہے آپ صلاح تعالیٰ سلم کی یہ چادر ہے بول بس اس کی تعمیر بتا دیے جاشاء ما ماشاءاللہ زاہد بھائی آپ کی والدہ نے سرکار والی صورت والام کی زیارت کی انہیں بتایا گیا کہ جن بزرگ کو آپ دیکھ رہی ہیں یہ پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مبارک خواب ہے سرکار کا خواب میں دیکھنا دین و دنیا کی خیر بھلائی ملنے کی نشانی ہوا کرتا ہے اور ہمیں یہ روایتوں میں بتایا گیا کہ جس نے سرکار علیہ صلاحت و کی زیارت کی اس نے سرکار ہی کی زیارت کی کہ شیطان دیگر لوگوں کی شکل میں تو آ سکتا ہے کسی بھی شکل کے اندر آ سکتا ہے کسی جانور کی شکل میں بھی آ سکتا ہے کسی انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علی صلاح وسلام کو یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی کہ شیطان کسی کے خواب میں سرکار کی شکل میں متشکل ہو کر نہیں آ سکتا تو یہ ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے تو امتی کا اپنے آقا کو دیکھنا دین و دنیا کی بھلائیوں کی علامت ہے اپنی والدہ کو مبارک دیجیے اور انہیں مزید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے عرض کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی آپ کو نعمت سے نوازا تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم مزید اس کی اطاعت کریں اور فرما برداری کریں تو ان اللہ و جل دین و دنیا کے بے شمار منافع کا باعث ہوگا اگلی قول کی طرف بڑھتے سلو اللہ چلو بہت اللہ خوش السلام علیکم میرا نام علی رضا ہے میں دبئی سے بات کر رہا ہوں مجھے خواب میں بہت اچھا خواب آپ نے دیکھا دین و مال دونوں ملنے کی علامت ہے دودھ دیکھا آپ نے اور وہ بھی صاف ستھرا اجلا اچھا چمکتا ہوا دودھ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی دنیا کی بنایا نصیب فرمائے اس اچھے خواب کے دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے مزید اس کی عبادت میں کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ذہن بنائیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے سارے اوقات کار اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے آخر میں دوبارہ آپ کو کال ریکارڈ کروانے کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ ابھی سلسلہ ختم ہونے کے بعد 63 منٹ تک آپ اپنے خواب کے لیے کال کر سکتے ہیں اور ریکارڈ کروا سکتے ہیں نمبر نوٹ کر لیجئے 34942624 پاکستان سے کال کرنے والے 021 اور بیرونے ملک سے کال کرنے والے ڈبل ڈبل کا اضافہ فرما لیں اور جب آپ کال کریں تو آپ سے جو سوالات پوچھے جائیں ان کے آپ ضرور جوابات اشاد فرمائیے گا تاکہ ان وضاحتوں کی روشنی میں آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کیا جا سکے دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہی الحمد للہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد اسی طرح اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے مقدس جذبے کے لیے الحمد تین تین دن کے بارہ بارہ دن کے تیس تیس دن کے بارہ بارہ ماہ کے مدنِ قافلے سفر کرتے ہیں مدن قافلے کے آپ کو بار بار دعوت دی جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ بار بار اس لفظ کو گونجتا ہوا سنتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے جائیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہے انشاءاللہ شاء جب ایک مرتبہ سفر کریں گے تو بار بار سفر کرنے کا دل چاہے گا اور اگر آپ نے جدول کے مطابق جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے قافلے میں سفر اختیار کر لیا تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو وہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ شاید آپ نے اپنی اس طویل زندگی میں نہ سیکھا ہو ضرور سفر اختیار کیجیے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ عز و جل علم کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی جذبہ ملے گا اللہ تبارک و تعالی جو کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ جسے کے غلامی